وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دیں کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینے پر غالب کرے اور اللہ کافی ہے گواہ